جو ہےشن جو بلاسرے کا رسم لاؤ آدمی ایک سنگھ مل جائے بہت موسم یا اس میں پڑھ بھی فرمایا گیا ہے اس کی پر ہوتا ہے وہ کا اپنے آس کا کمایا اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی ہم اپنے اس لیے کو مدد سکھائے اور ہو سکتا ہے کہ رویژن ہے یہ سمجھ جائیں مان ہو جائیں تو بتائے بتائیں اپنی زندگی کو بدل دیں ہر جگہ کو دور کر رہے. یہ ہوتا ہے ایسی بات ہو جائے تو رسیجن ہے یعنی کو آگاہی ہو جائے سمجھ آ جائے تو بتائے بچائیں تو بہت بڑا سا کا اور یہ بات نہ ہو گئے بھی آئے لوگ جائے لکید جائے آجیش زندگی میں اس پر اس کو بتایا نگر ہوا ہے اس نے اپنا موقع ضائع کر دیا چاند کر دیا دیر دیر کے بعد انہیں حلق کا نمبر کر دیا اور سب کا ریجن کو حاصل کیا جب اس بچی کو غلط سمجھا کا دباؤ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے مزدار لوگ جو ہیں وہ گنا ہونا کھلا ہوتے ہیں مزدار لوگوں میں ہوتے ہیں علم اور ان کے ہوتے ہیں بڑے فرماروا ہمارا ہمارا مزدار لوگ اہل واغ اے یہ تین لوگوں سے مال خراب ہوتے ہیں اور یہ بات تک پہنچ جاتے ہیں کہ خراب ہوگا بعد جب پر بالکل سابت ہو جاتی ہے اسپتی ہو جاتی ہے یا بدل پر نہ پھر اللہ بات جو ہے نام خانے اہل کی کیا ہوتی ہے لے لو کی بات ہوتی ہے کہ ساری برائی کو بتا کر سمجھائیں برائی کو روکیں ان کی کوت کرتی ہے ماسوس استعمال کر کے کریں گے اور اس کا دوبارہ استعمال کر کے کریں نہیں پتا کہ جو لوگوں کا ساتھ کریں اسکول کا بائی چارٹ کریں ان کا ساتھ کریں سٹ اوٹے دل میں ان کے خود کو بڑا کرتی ہے دل کی دعا کی کو استعمال کریں دل سے کڑے دل میں نمکین ہو دل سے دعا کریں اور دل سے ان سے نفر کے ادار کریں اتنا کم سے کریں اتنا گاپ یہاں یہ کمزور کا مان ہے ہے کہ امردہ منتر کو چھوڑ بیٹھتے ہیں یہ سولہ ہو جاتے ہیں یہ سب ہو جاتے ہیں یہ آر کے ساتھ ان بیٹھوی کی بات کرنے کے سرکاری لوگ ہم کو خبر ہو ہم کو ناراض ہوں ہم کو سب کو سمجھیں ہمارے کسانوں میں فرق نہ آئے ہمارے افراد میں فرق نہ آئے یہ اس بات کو میں وہ اس کا ذریعہ پتا رہنا ہو اور مال والوں نے کوئی پھول بنایا اس نظریے جو ہے وہ پھر اس کرتے ہیں زیادہ مال والے استعمال کرتے ہیں وجود میں جنات میں استعمال کرتے ہیں اور ان مال یا سب سے خرچ میں کچھ استعمال نہیں ہوتا اس کا ذریعے یہ ہے اللہ آپ مالک اردو میں استعمال ہونا اور ندی اور چھ کا استعمال نہ ہونا ان کا نہ ہونا یہ بات سے ملا اور ہق پر فیصلہ رہے ہزار کو ہاتھ رکھے جھوڑ بولے درست کرے نہ ہاتھ فیصلے کردار کے حق بڑھ جب یہ اس طرح جب سے شروع کر تو یہ حادثہ بڑھنا موبائل پہلے حکومت پہلے رنگ پہلے بات پہلے حکومت جب سارے کے سارے پہلے کو تعینوں کھلا ہو جائے بات سارے سر دوت ہو جاتی ہے جب یہ سفاہی کر بات بچوں جڑوں کا اور علاقوں پر حل کر جاتا اور ٹینک اور الگ سب دیا بڑے شریر میں نقصان یہ مالاواس جو ہے شراب کا تلاش میں کسی ہے بڑا نوٹوں کے ساتھ گلڈ تلاب میں شراب کے تلاد میں کسی آس پاس آواز بھی اٹھا رہا ہوں اور بات تو ہمارے لوگ بات میں مگر سکتا ہمارے کاروبار چل رہے ہیں ہمارے سیچر میں ایک بار تو وہ چار جیلا کے وقت اتنا کچھ فون ہوا سند ہے <تصال> تو پھر دوسرا آیا دوسرا بعد آیا تو اس میں دوسرے بعد نے پکڑا اس میں آیا پھر پھر تو یہ سال اچھی ہوتی ہے آج بھی بڑے بھاؤ کا کارخانہ بناتا ہے کارخانہ ہوگا میرے پیر گزر گیا آنکھا گزر گیا میرے بال میں ان کے لیے کارخانہ چلائیں گے اور کارخانہ چلا کر جو ہے کہ کام کریں گے تو کچھ فائدہ ہوگا بنا سارے فیصلے پر لگا کر بیٹے کو بٹھایا کام کرنے کے آپ بیٹھا ہے خراب کر رہا ہے کس وقت حملے سے لڑ رہا ہے ان کو بہتر اٹھایا تھا کہ باتیں لوگوں کری کو خراب کر, کر رہا ہے کسی وقت سے لڑ رہا ہے, دلی ہے کہ گئے مزار لوگوں کو لا رہا کام کر رہا تھا کچھ دل کو دیکھ دے رہا کم کو خکام بات نے بتا تھا کہ پہلے چھ مہینوں میں اپنی جو ہے چھ مہینے بات کیجیے پہلے چھ مہینے میں آپ کیا بیٹا کہ آپ نے کارخانہ چھوڑے اور اس بار جو ہے اتنا میں اتنا مخلوط بٹھاتا ہے بیٹھا کے سمجھاتا ہے پوری تقریب کر کے سارے اپنے آدمی کو بلا کرتا بزاروں کو بلا کرتا تو جا کر پورا کر کے ایک گن ہو چلاؤ گنہ کے فروغ سے چلاؤ سب کیا کرو یا پھر آ کر جانے کے برآب چلے جائیں کارخانہ والے دوڑنے کو بات کراؤ کھاؤ بوٹل لو پیڈ کو سو بناؤ اور کبر بناؤ کھاؤ پی اور یاد سے کھانا پینا جتنا کرا کر ایک آدمی کے ساتھ والد صاحب دو لاکھ روپئے مانگ رہے ہیں دوسرے ڈیڑھ لاکھ روپے کے بعد اور کچھ چیک کر رہا ہے وہاں بعد میں بدن نہ کرتا ہے کرتے کرتے کرتے آ کر آتا ہے کوئی نہیں اسپری سے تھا تو میرے پاس ہم کو پسند مطلب ساتھ سب سے سامان خدا بھی معاملہ ہو رہا ہے جیسے کوئی ساپن وغیرہ چودہ کو خراب کرے چوبیس کے مان کا تھا پک جہاز رکھے ہوئے جو سودے ہیں جان اس کو یہ لگ رہا لگے گا یہ لگا ہے کہ وہ اس کے وہاں کی مفرت ہو جائے لیکن یہاں جو ضرورت خان پڑے اور اس بات راپٹ جانتا ہے اس مسلمان کے بعد یہ نہیں ہے اس کے پاس نہیں نہ ہو اس کے پاس مار نہ ہو اس کے بعد کل نہ ہو نہیں اس کے بعد دوارے کا جواب دوار. دوار دوار بندہ کا, کا نہیں کے پاس مار اس کے پاس کے بعد دنیا دنیا کی فیچر لیتا ہے کہ اللہ کراؤ رازی ہو بدوائے کھڑے گئے ایسے حال میں کہ مسلمان کے پاس جڑنے کی اداس نہیں ہے ساری کو ایک کلر میں جمع کر دیا اور اس میں آدمی سے گلی گئی ماحول کو چھوڑیں ایک سال میں خبر تھوڑا کو کہ چل ہی تھوڑا بیٹھے ہوئے مت مزراتا تھا کہ ایک مت بیٹھے ہوا ایک پہل کر اور بہت مسلمانوں کو جا کر جب بھاگ کے آگے کر بنا اور ماسکا اور مثال بھی ماتمے کو سوٹ لے کر کی جو تصدیق تھی کرنے کی وہ یہ تھی کہ ماسمے کو سود لے کے سرد جب تعد ہو جائے گی اور نبا ہو جائے گا ماسکا ان کے سرکار بڑھا ختم ہو گیا ان کو فورا جانا پڑے بلوت سب ہر بلکہ ہاجر آپ کو آپ اور اتنا اٹینشن آیا کہ بھائی رجوع اپنایا گئے سخت جام اور ہمت رکھ دیا تھا سیکرٹری رہے شاید پرانے پہلے ناکے بتا دینا دوسرے گاج میں کھانے پینے میں انہوں نے کڑی نہیں پاتے ہوا اور پھول بھی ہو گئی اور آدھا مجھے کرنا ایک بات فرسٹ احتیاط لیکن جو مجمع ہے وہ سو فیصد اللہ کے احکامات والا ہے سو فیصد حضر اللہ کا شبا والا ہے اور جو ہے تو اللہ کے نام پر جڑنے والا ہے جادی لگانے والا ہے مجھے نا مزود ایسے آج مسلمان ازمائے گئے ایسے جو لڑائے گئے ہیں وہ نہ کالج کرے گئے وہ نہ کالج سے ایسے جو لڑائے گئے اللہ کو یاد رکھ کے ساری ازمائش پوری ہو گئی تم کوئی نہیں سکتے تم نہیں تمہارے پاس نہیں اللہ کہ اللہ میں مدد کی میں نے بھی پر اور میں نے دیکھ رہا بھی چلی تو اس نے توڑ دیا بہتوں دی کو رٹ دیا گھوڑے بھاگنے لگے فتر ہونے لگا سب بچا بچا لی ہار بڑھائی اس کی پوچھنے لگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیبہ کے ساتھ بھیجا سردی کے بارے برے حال میں کوئی پتہ ہی نہیں آواز میں کیا سوال میں آ کے کیا ہو تو میں سا لوگ ایک ایسا برا حال ہے اور خدے پہ لگے تو میرے پاس جھوڑے تھے ہے میں خدے پہ کہ کیا کریں ہم لوگوں کی میرے پاس اس میں بیٹھا ہوا تھا اور خود میں بیٹھے ہوئے مجھے فرمایا کہ جاؤ باہر کے رکھنے لیا جب میں جب میں چلا سردی میں صاحب نے چلا جب کہ ہاتھ جلائی ہوئی ہے چاروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھینک گئے ہیں سارے بیٹھے ہوئے ہیں سب سارے لگتے ہیں بیٹھا ہوا ہے خود نے جاتی فرمایا تھا کہ بس کوئی حکت نہ کرنا فقط بیٹھ کے آ جائے مجھے خیال ہوا گیا میرے گھر پر ہے کام تو آپ کر سکتا ہوں سارا خطہ کرنا پڑتا ہے کیا یہ بات ہے کہ میرے کا پدار مارا گیا تو پھر بھی نہیں میں نے اٹھایا تو مار میں ڈالا سہنے لگا پاس پڑا لوگوں کو باہر کا بیاں آیا ہوا ہے اپنے گریب والے شادی کا ہاتھ پکڑ کر میں نے مجھے نہیں پہچانتا ہوں گرو مجھے نہیں پہچان دو پھر میں پہنچا سکتی ہوں میں ان کے پاسٹھا دیکھا میں نے بیس بار تھرو دو پکڑی بدی ہوئی اور میں کہا کہ حضور صلی اللہ میں جا کر رد کر دو اللہ اور بتاؤں اور حضور صلی اللہ نے تھا تھوڑا سازت لوگوں چندر و بھارت سے میں سمٹ گیا اور مسئلہ یہ ہے کہ کرنا میں نے اور آپ نے کہا کرنا ہے کرنا اللہ پاک نے کرنا ہے لیکن اللہ پاک ٹیکس بات ہم سے مانگتا ہے اور وہ یہ ہے ہمارے اور آپ ہمارا اس معیار کو جس سطح پر اللہ تعالی کرام پر خواتین ٹیکس لوگوں نے فرمایا ایسا وقت آئے گا دسواں ایسا آدمی پروتھ کرنے والوں کی بھی مدد کی جائے گی جب تمہاری مدد کی جائے گی تمہاری کے سو مدد سے انہوں نے اپنی حجیز کی یہ ابھی حجیز می ہے یا اتنا دن کو مشکل کیا تو پانچ وقت کی نمازیں ہیں ابھی وہ اسے احساس کرتی ہیں کوئی آدمی دور کا دسواں ایسا ہو جاتا ہے بات جاتا ہے ایسا آپ نے یاد کروں یہ اس میں طبیعت کا تو کمی نہیں ہوتی ہے کیفیت کی کمی ہوتی ہے آدمی چاہتے ہیں کہ یہ آدمی تو کیا ہے کہ برابر ہے پوری کا جو ہے وہ تھوڑی لے کر है تو وہ کار وہ تو آپ طبیعت کو کم نہیں کر سکتے دو آپ دو پہ لے دو پھیپڑے ایک دو گرد ہے یہ تو وہ ہے یہ اس کی کمی ہے اس کی کمی کو رجسٹر ہے کہ ایک آدمی دس سال سکتا ہے کس ایک دو سکتا ہے کس میں اٹھا سکتا ہے یہ قوت ہے اور ایک کمی ہے کمی نہیں ہوتی ہے تو وجود باقی نہیں رہتا کیسی کمی جاتی ہے تو ایسا ہوا پائے گا جاتی دس اس کے پاس کریں گے تم جیسی مدد ہوگی جیسے تمہاری مدد جیسے تباری مدد ہوگی لیکن راج بھارت مار ہاتھ ہیں بند کیا ہوا چار بچے جیسل میں آگے بتاؤ کتنا پراپرنے کا شکار ہوسپرچن میرے پاس آیا بچوں کا ان کا کیا کرتے ہیں میری بات کرنا بھنٹ ساتھ گائے پانچتا ہوں تو گہی پانچ او ہو ڈاکٹر گائے کے دودھ میں है بہت के ہوتا ہے اور جو ہے کے دودھ میں یہ کم ہوتا ہے تیاری بالکل ہو سکتی ہے اس کا ہوتا ہے آپ کے پاس تو میڈیکل ریل میجین جائے گی یہ سوچ کو لیا گیا روپیش کیا تو خوش کیا گیا پھر اس کو خاص پر بالا گیا اور منمرا مزید کہاں رہی دماغی کہاں رہی ہاؤس لیول پر رہے جو ہے مندر کا آ رہے ہیں اور اپنے مفادار کے خلاف پسین کا نکلے مزدور خاص کے اور جس کی کمائی کرے اور مرضی تفتیق سے ان کے ذریعے سے اپنے بلکہ بھیج دیتے اس کے سارے پھول پسینے کی کمائی میں موبائل کی باتیں کرنے کی ٹیکنالوجی میں اپنے کو بھیج دوں جان کرے کرے مزدور کے فرض کھانا اور جگہ میں کیا کرتا ہے جن باتوں میں جلدی سے بزنس یہ کیا ملتا ہے ٹینشن سات پولیس جنا تو پڑھائی میں جنرل لگا آگے جا کر دھیان رکھا دیکھو دکھ مارا انٹرنیٹ سے دوسری دکھمارا سوپا نے دوسری کو کم رہا سہ شریف تو آپ لوگوں نیالیہ سب سے مالک بعد میں کیا ہے بسود ہمارے آدمی جو ہوتے ہیں صبح ہمیں صبح واپس کریں گے بسودا صبح جب شروع کی آدھا گھنٹہ ہوا میں رستا تو ہمارے بسود کا ڈائریکٹ کرنے کے لیے تو پتا لگ رہا ہے ہمارا اور دودھ میں خریدنے کا واپس نہیں کر سکتا سوچنے کی بات کو بڑھ رہے مجھے ساتھ گھومنے لگا بٹا صبح کے بعد پروس کے ساتھ میرے ساتھ ایک مہنگا یہ چھوڑائے نا تو ابھی خجر بنے میں چل رہا ہوں میں چل جائے گا پھر آدمی بچ جاؤں پھر جب آپ کے ہوتا ہے اس کے کام میں شروع کرتا ہے اور جب بولنا زیادہ ہوتا ہے اس کے کام نہیں کرتا چلے آ کے لذیذ اسپالا ایک استاد ہے سکھا جی میری میں نے سر کا خیال بات کیا ہے اور میرا میڈیکل چیک اپ ہونا ہے اس میں ذرا غریب بارش ہوئی ہے مجھے کوئی دھیان لے جائے تو جائے جایا اس بات کہنے کے لیے بھائی اس گاج سنتا ہو بچتا ہو اس کو ضرور دیا جانا ہے اس لیے میں نے آگے مارکیٹ کو دیا جائے چلا گیا ڈاکٹر کو جانا دور سما کے ڈاکٹر صاحب آپ کو آئے ہیں لیکن آج میں اوور ویٹ ہے تو پھر آپ مجھے آپ رکھیں گے کام کریں گے آدمی اوور ویٹ گئے کیا ان کو کام کریں کہا ہم تو ڈاکٹر بھیجنا ریڈ آدمی ہو جاتا کرنے کے لیے فیصلہ ہوتا اگر وہ رہے ہوگا کوئی نہیں کر سکتا ہاں وہ بھی بات نہیں کوئی کوئی کرتا تو ارے بھائی تو یہ جو ہے نا یہ جو کہاں کمپنی وہ موبائل یاد ہے یہ گربے کاری کہ مکان کافر ترنگ ہے کافی ہے کافی جانے والا ڈالا ہو اترا نہ ابا کر بنایا کر دور دست کاری کہ مکان یہ دور دست کاری کہے اور یہ زندگی کا دو ترنگ ہے رات میں جلد سرنگ یہ جو ترنگ بجانے کے لیے یہ بھی یہ لوگ مانگ تھے جدوجہد مانگتے میرے مانگے چنگ مانگے اللہ پاکستان آئے